شو روزی میں بسم اللہ روحمن روح یا لعلكم تفلحون ازبات کا ذکر شروع ہوا تو این درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو سود سے منع فرمایا اور کچھ اخلاق حسن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی متقین کے اور صاف بیان فرمائے یہ چونکہ اس زمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں تم نے خرچ کرنا ہے تو جہاد میں خرچ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا سے منع کیا سود سے, سود سے منع کیا کیونکہ ایک ہوتا ہے صدقہ کوئی بندہ کسی کو پانچ ہزار روپے دے دے اس بندے کے دل میں لوگوں کی خدمت کی تڑپ ہے ایک جذبہ ہے کہ پانچ ہزار روپئے ایک ہی بار دے دیا اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے پانچ ہزار پہ بعد میں اپنی ہی قیمت اپنی ہی اصل پیسے جو ہے وہ واپس لے لیتا ہے اور تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو سود خور ہوتا ہے وہ پانچ روپے دے کے اور مقرر کرے گا بھی دنوں تک نہ دیے تم نے تو اتنے تو ہے وہ پر لگ جائیں گے اب اگلے مہینے تک بھی نہ دیے تو وہ دس فیصد جو سود لگا تھا وہ بھی اس کی اصل رقم شمار ہوگی اب اس پر الگ سے اس کا پھر آگے دس فیصد ہوگا اس طرح پھر آگے بڑھتا جائے گا تو یہ سود در سود رب تبارک و نے فرمایا بات جہاد کی جل رہی ہے یہاں تو جان دینے کی بات ہے جو بندہ پیسے نہیں دیتا وہ جان کیسے دے گا نہیں پہلے پیسے دینے میں جان دینی ہے تو جس بندے, جس بندے کے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ جناب پیسے دے سکے, دے سکے ای ای تو سود عموماً وہ ان سے کچھ نکلتا بھی نہیں اللہ تبارک <تعالیٰ> بتالے کے لیے بھی جو بندوں کو اہل ایمان کو اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے دینا دے نا؟, دے نا چاہے وہ ادھار دا پہ ہی کی انہوں نے کرزی دے رہا ہو لیکن ایسے لوگ جو ہیں عموماً وہ اس طرح کے کار خیر میں حصہ لینے سے پیچھے رہتے ہیں ان کے ہاتھ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی کہ یہ حکم دے طرف تبارک و تعالی کہ تم اپنا مال جہاد میں خرچ کرو اپنی جان خرچ کرو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوب سے ممانت فرمائی ایک اور دوسرا پیچھے آئے مبارکہ کچھ دن پہلے ہم نے پڑھی تھی یہ آئے آئے نمبر ہے ایک سو اٹھارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ یہودیوں کے ساتھ جرانے نہ رکھو ان کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھو تعلق چھوڑ دو تم وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے اور نقصان پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کمی اور سستی نہیں کریں گے اس سارے مبارکہ میں اللہ تبارک تعالی نے چونکہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرت دو قبیلے جو اہل ایمان کے بنے تھے ان کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے تعلقات تعلق ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ یہودیوں سے سود لیا کرتے تھے پہلے اکل شام تشریف لائے تو آکل سامنے ممانت فرما دی ظاہری بات ہے جس سے سود لین دین ہوگا بار بار ان کا آپس میں ٹاکرا ہوگا تو تعلق ان کا قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تعلق بند کیا اب میں تعلق تم نے ختم اپنا ختم کرنا ہے ان کے ساتھ اور ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جب وہ تعلق ختم ہو گیا تو سود کے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آئے مبارکہ میں یہ گزرا تھا دو مقامات پر ایک پرسوں کے سبق میں کل کے سبق میں مائکن تصور تک تک صبر کرو تکوا اختیار کرو کرو صبر کرو تقوی اختیار کرو اس رقوم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سود کو چھوڑ دینا یہ بھی تقوی ہے سود کو چھوڑ دینا کیا ہے یہ بھی تقوی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ تین چار تعلقات پچھلے مضمون کے ساتھ آج سبق جڑ گئے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق فرمائے اللہ تبارک تعالی نے ارشا فرمایا اے ایمان والا تم سود نہ کھاؤ کئی کئی گنا بڑھا کر یہ زین رہے یہ جو قید ہے نا اداف مدعا کئی کے گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ یہ قید احتراضی نہیں ہے مطلب کیا ہے اس مبارکہ کا یہ کئی بڑھا کر سود نہ کھاؤ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کھا لینا چاہیے نہ ایسا نہیں ہے یہ ایسے ہی میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے کوئی بندہ یہاں بیٹھ کر کسی مسلمان کو بغیر کسی ادھر شریف کی گالی دے دے تو اسے یہی کہیں گے نا یا مسجد میں بیٹھے گالی دے رہے है? تو کیا خیال ہے مسجد میں گالی دینا جو ہے وہ ناجائز ہے وہ میں میں دونوں مسلمان کو بغیر شری کے گالی دے دینا یہ جائز نہیں ہے اگر ادرے شری ہے اور بنتا ہے وہ ویسے حقیقت ہے وہ تو حقیقت کا بیان ہے کتے کا کتا کہنا کون سی گالی ہے کوئی گالی نہیں ہے ہی نہیں ہاں اگر کسی کے اندر کتے والی صفات آ جائیں اسے بھی کتا کہنا کوئی گالی نہیں ہے جیسے کہ کافر ہے بندہ وہ تو کافر ہے ہی ہے اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کے اندر کافروں اعمال آ جائیں کافروں والے امال اختیار کر لے اس کی طبیعت کافروں والی ہو جائے بے دینوں والی ہو جائے وزا وہ چاہے اعلان کرتا رہے اپنے مسلمان ہونے کا شکر رسول ہونے کا اسے بھی کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے نہ وہ گالی بنتی ہے مسلمان کو کافر کہنا گالی بنتی ہے مسلمان کو مشرق کہنا گالی بنتی ہے کنہیں سمجھ ہے مسئلہ ہے تو اسی طرح کر کے جیسے کہتے ہیں رمضان شریف میں روزہ رکھا ہو یار میں نے روزہ رکھا ہوا تھوڑا سا پرے ہو جا تو شاٹ مارتا ہے بھائی روزہ رکھا ہوا تو کیا مطلب ہے قابو ہو کے رہا ہے تو بھائی؟ روزے میں گالی نہیں دینی چاہیے مطلب بچنے کا ویسے بھی حکم ہے رمضان شریف میں روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے میں جب حلال چیزیں چھوٹ گئیں تو حرام تو بدر جاؤ جاولا چھوڑنی چاہیے سمجھا جائے مسئلہ جیسے اللہ تبارک نے فرمایا کہ حاج کے دنوں میں میں اب یہ کام نہیں کرنا تم نے نہ تو آپس میں لڑنا ہے نہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں وہ خاص وہ نہیں کرنی تم نے اور نہ ہی تم نے گالی گلوچ کرنا ہے وہاں پہ نہ کوئی گنا کرنا ہے گنا تو ہر حال میں منع ہے لیکن خاص اس مقام پر اس کی ممانت اور سختی زیادہ کر دی جاتی ہے اس چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے نہیں سمجھا ہے مسئلہ یہاں بھی رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا کہ کئی کئی گناہ بڑھا کر نہ کھاؤ مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا کھا لیں وہ جائز ہوتا ہے نا تھوڑا بھی نہ ہے زیادہ بھی نا ہے یہاں پر صرف اس چیز کے اندر سختی پیدا کرنے کے لیے اس میں مزید تمبی اور وعید شدید پیدا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا میں تم نے ایسے کام نہیں کرنے بط تک اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا بت تک اللہ اور اللہ کافری میں کہ تم جہنم سے بچو وہ جہنم جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ زین میرے بنیادی طور پر جہنم تیار ہی کافر کے لیے ہوئی ہے مومن کے لیے جہنم تیار نہیں ہوئی جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ کفر کی دو قسمیں ایک ہے کفر اعتقادی کہ بندہ اعتقادی طور پر کافر ہے ایک ہے کفر عملی پہلے بھی بیان ہو چکا ہے جس میں کافروں والی مشابت پائی جائے جیسے نماز پڑھنا یہ کن کا کام ہے مسلمانوں کا کام ہے نا نماز کو چھوڑنا کن کا کام ہے کافروں کا کام ہے زکات دینا کن کا کام ہے مسلمانوں کا کام ہے زکات چھوڑنا کن کا کام ہے کافروں کا کام ہے تو اب جو بندہ عملی کافر بنا کھڑا ہے یعنی عقیدہ اس کا ٹھیک ہے مسلمان ہے وہ لیکن عمل اس کے کافروں والے ہیں یہ بندہ بھی ان کی مشابہت کی وجہ سے جہنم جائے گا اگر اس کی شفاعت نہ ہوئی موقع پر اور کوئی اللہ تبارک وطال نے بھی اس پر کرم نہ فرمایا تو یہ جہنم جائے گا اپنے اعمال کی سزا پانے کے لیے سزا پا کر کے بالآخر مومن بندہ ہو وہ ناجی ہوگا نجات پائے گا بالآخر وہ جنت جائے گا بنیادی طور پر جہنم کی جو تعمیر ہے نا یہ مومن کے لیے نہیں ہوئی یہ کافر کے لیے ہوئی ہے وہی رب تبارک وطال نے بیان فرمایا اور عیدت کافرین یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاء اللہ ابر رسول اللہ ترحم میں تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کریم علیہ السات و السلام کی اللہ الکم ترحمون تاکہ تم برہم کیا جائے یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب اطاعت دونوں کی ایک ہی تھی ہے ایک ہی ایک ہی تھی الگ ذکر کیوں کیا سات و السلام کا الگ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے الگ ذکر کرنے کے مقصد یہ ہے عطیر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بھی مانو عطیر اللہ اور رسول اللہ کے فرمان کی بھی مانو لیشتر. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی بھی مانو کیوں آکل علیہ السلام کو خود فرمان شریف ہے آکلام نے جتنے احکامات رب نے قرآن میں دیے نا اس سے کئی گنا زیادہ میں نے دی, لیشتر. دی. لیشتر. یہ بداود میں دی سے بات ابود ویسے جو علماء اصول ہے نا، علماء اصول، انہوں نے علمائے پانچ سو آئے وہ ہیں جن میں رب نے دیئے اور آکل صد اسلام کی حادثے مبارکہ تین ہزار حدیث ہیں جن میں حضور نے احکامات دی پانچ سو کہاں ہوتے ہیں اور تین ہزار کہاں ہوتے بتائیں آکل صد اسلام نے جو حکامات دیے میں بحثیت اشارے کے ان کی تعداد قرآن کریم کے احکامات سے زیادہ ہے اور نوزب اللہ یہی لوگ جو ہے آج من حدیث جو ہے وہ بھاگتے ہیں سنیں پتا ہے بھائی جب ہم نے حدیث کا انکار کر دی تو پوری شریعت کی چھٹی کیونکہ قرآن کریم نے تو مجمل بیان کیا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم قرآن میں آیا ہے لیکن مجمل ہے نماز پڑھو یہ نہیں بتایا کیسے پڑھنی ہے کتنی سڑکیں پڑھنی ہیں؟ ہے یا نہیں ایسا فجر ضور اصر مغربی شاہ ان کا سرا ذکر نہیں ہاں یہ فرمایا کیا نا حال دن کے کناروں رات کے کناروں میں نماز پڑھو دن کے کناروں میں نماز پڑھو رات کے کناروں میں کون کون سی نماز آ گئی ہم نے یہ یہ کہا یہ آ گئی دن کے کناروں میں کون کون سی نماز آ گئی یہ یہ آ گئی وہ ہم نے پڑھ لی تو اب قرآن کریم نے مجمل بیان کیا یا پھر بیان ہی نہیں کیا کسی چیز کو جس چیز کو بیان نہیں کیا اسے اکل سامنے بیان کیا جس چیز کو کتنی زکات بنتی ہے سونے پر کتنی زکات بنتی ہے چاندی پر کتنی زکات بنتی ہے یہ ہمیں بتائیں گے قرآن کریم کو سکھانے والے امام المست بارے میں جن کی شان نے یہی بیان کی ماتا وہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں اور مفسرین نے خود فرمایا آپ بتائے نہ جی قرآن کریم حبیب کریم علیہ السلام سکھائے اور حکمت بھی نے طور پر کہا ہے, کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے سنت حکمت سے مراد کیا ہے حضور کی سنت ہے تو اب جو بندہ انکار کرتا ہے آکل صحیح السلام کی حدیث کا حضور کی سنت کا تو وہ تو ابھی سویا وہ نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوں. اس نے تو صرف یہی کہا کہ نماز کر اب تبارک نے حکم دیا ہے اب کیسے پڑھنی ہے یہ تو پتہ ہی اب حدیث گئی تو پوری شریعت کی چھٹی آیا نہیں ایسا ہو سکتا ہے اللہ تبارک وطال نے آج تم نے قرآن کو قرآن مانا نا کیسے مانا ہے یہ قرآن ہے نا اسے ہم قرآن مان رہے ہیں کیسے مان رہے ہیں اگر تم یہ کہو گے اس کو قرآن کی آیت سے مان رہے ہیں تو وہ بھی تو قرآن کی آیت ہوئی کیسے مانا تم نے اسے کیسے مانا تم نے وہ جو ہم نے پچھلی آیت سے مانا بھی وہ بھی تو قرآن کی آئے تو کیسے مانا تو آخر میں یہی کہیں گے کہ رسول اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے تب مانا ہم بے اس سے معلوم ہو گیا اور واضح ہو گیا روشن روشن کی طرح واضح ہو گیا قرآن کو ہم نے مانا حضور کی حدیث سے بے شر اب حضور کی ایک حدیث تو اتنی قابل اعتماد ہو گئی جسے ہم نے قرآن کو مان لیا حضور کی ایک گواہی ایسی ہو جس سے ہم نے قرآن کو سچا مان لیا اور باقی گواہیں آ کر اسے وہ کہاں گئی عجیب بات دماغ لوگ کے ابھی میں کا کے کے کے پر ہوئی تو پہلے میری بارے میں کہا یہ رسول اللہ کی داڑھی کی تو میں نے کہا پتہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آگے پھر اس نے کہا یہ کہتے ہیں کہ نوزالک بخاری مسلمانوں کا کلو حاک یہ سارے جھوٹ ہے کچھ بھی نہیں کہتے رسول اللہ السلام کی اتنی شادیاں تھیں اتنی بیٹیاں تھیں فاطمہ فلاں فلاں کچھ بھی نہیں تھا کہتا ہے تو بتاؤ کون کھڑا ادھر مجھے بتایا دکھایا جی کہتے اللہ تعالی نے قرآن باغ میں فرما دیا ماں محمد ان اباحد محمد کسی کے باپ نہیں تو میں نے کہا بھی تو پڑھ نے فرمایا مردوں کے باپ نہیں ہیں بیٹیاں تو ہیں علیہ السلام کی نہیں نہیں معافی مانگتے ہیں اور کہاں کہاں پیدا ہو چکے ایک بھائی جو ہے وہ زندگی کیسے گزار گیا اور دوسرا جو ہے وہ بے دین رفت بار کو کہ شریعت کا ہے کلو حق جتنی بھی حدیثیں ساری جھوٹ ہیں بخاری مسلم کا نام لے کے اس نے کہا بتائیں بھائی یہ فتنہ یہیں سے پاکستان سے اٹھا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو چکڑالا چکرالی کے ساتھ ہے وہاں کا ایک مردوت تھا ہرامی مولوی عبداللہ چکڑالوی اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا وہ بتایاد سے اپنی ٹانگ سے لنگڑا سے ایک ٹانگ نہیں تھی اس کی زمیندار تھا بہت بڑا امیر تھا وہ بڑی زمینیں تھے رقبے تھے اس کے اس زلیل نے رسول اللہ علیہ شام کی حدیث کا انکار کر دیا اس نے کچھ بھی نہیں ہے آکل شام نے فرمایا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا ایک بندہ رجا ہوا پیٹ بھرا ہوا اس کا تاکہ کے ساتھ ٹیگ لگایا بیٹھا کہتا ہے حضور کی حدیث ہے ہی نہیں کچھ یہ اکلام کا فرمان ہے. اب بتائے نا چودہ سو سال پہلے آکل کہاں دیکھ رہے تھا. اور کس زلیل کو دیکھ کے اکل نے اس کو فرمایا تھا سارے کے سارے آج تو نوز باللہ ان کی بہت بہتات ہے اتنا ان کا لشکر جمع ہو چکے نوزب اللہ منظال کا ہادی سے کریما رسول اللہ کے فرامین شریف کا انکار کرنے والے انہیں پتہ ہے قرآن صرف ماننے تو چھٹی ہماری کوئی چیز پہ عمل نہیں کرنا پڑے گا ہمیں قرآن مان لے نہ صرف اتنا تو کسی چیز پہ عمل نہیں کرے کچھ بھاری نہیں پڑے گا غیر بات ہے قرآن پاک کو, کو مانا ہے قرآن, پاک کو نا قرآن پاک کو نا نماز کی چھوٹی نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن کیسے پڑھنی ہے نماز نے حکم دیا بس ایسی ہے کوئی پتا نہیں یار بتائیں پوری دنیا میں کہیں اور بھی قبانی نے ایسے نافذ ہوتے ہیں جن کو صرف یہ کہہ دیا جائے اور اس کا طریقہ نہ بتایا جائے پوری دنیا میں کہیں ہوتا ہے ہر جگہ پر قانون مکنہ قانون بنانے والی جو جماعتیں ہوتی ہیں اتارٹی ہوتی ہے وہ قانون بناتے ہیں اور ان پر عمل کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کیا خیال ہے رب تبارک رفتبار نے قانون تو بنا دیا لیکن اسے سکھلانے کے لیے جو حبیب علیہ تو شام کو بھیجا ہے نوزب اللہ سمن نوز وہ ایسے یعنی کہ ان کی پوری زندگی کی پوری محنت جد و جود اور کوشش جو ہے اتنی بے اعتبار تھی کہ اس پر عمل ہی نہ ہو سکا یار کیا دماغ ہے ان لوگوں کا کہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں بھرسا ان لوگوں کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالی اتارا ارشاد جی اور رسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی یعنی قرآن کی بھی مانو رسول اللہ کے فرمان کی بھی مانو آگے بتا کیا فرمایا تعالی نے میں کہ قرآن کی مانو گے میرے حبیب کی مانو گے اللہ کم تم پر رحم کیا جائے گا ہاں تب ہی ہوگا جب قرآن اور حدیب دونوں کو مانو گے جب دونوں کو مانو گے تو رحم ہوگا مگر رحم نہیں ہوگا تم پر है? آج جو انکار کر کے رسول اللہ علیہ کیا کی حدیث کا اور کہتے ہیں پھر پھرتے جناب ہم تو بڑے جناب سچے ہیں ہم تو یہ نہ وہ. وہ بلون لوگ ہیں رسول اللہ علیہ والے کی حدیث کا انکار کرنے والا بندہ ہے. مومن ہے نہیں آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چاہ فرمایا سارے میں تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف کر جاؤ استباق کا مقابلہ کرو یہ جنت جانے والا کام ہے یہ میں کروں یہ جنت لے جانے والا راستہ ہے اسے میں اپنا لوں یہ کام یہ بندے کے اندر لالچ اور ہر وقت یہ ہونی تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ کام میں کروں یہ نیکی والا کام میں کروں رب تبارک کو بتا رہا نہیں جی دیکھیں اور جنت بھی کون سی اس کا تھوڑا تعارف کروا دیا رفتالوں ساتوں کے برابر ہے ساتوں, ساتوں آسمانوں کے برابر ہے یعنی سات زمین ایسے لمبی رکھی جائیں پھر آگے سات آسمان ایسے لمبے رکھے جائیں رفتار کو تعالیٰ اس کے ہے اس کی اکیلی چوڑائی اتنی ہے چوڑائی بھی ایسے نہیں یہ آپ دیکھیں گے یہ چوڑائی ہے بس نہیں اسے پورا کھول کے رکھیں سارا کھول کے رکھیں ایسے آگے کھول کے رکھیں ایسے کھول کے سات سات کہاں جاتی ہے یہ چوڑائی بنتی ہے جنت اور اکبر جنت جو ہے نا یہ تیار ہی پرہدگاروں کے لیے ہوئی ہے اس کی تیاری کیوں ہوئی ہے جی متقی لوگوں کے لیے ہو. اب دیکھیں جی متقی ہوتا کون ہے متقی کون ہے بندہ رب تبارک رفتبارکوال نے ان کے کچھ اوساک بیان کیے فی متقی وہ ہیں جو آسانی میں جب ہاتھ کھلو آسانی ہو اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں بدرا جب تنگی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی دونوں حالوں میں خرچ کرتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے رب ربتبارگوتال نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مال خرچ کرتے ہیں نہ جو بھی ہو خرچ کرتے ہیں مال بھی خرچ کرتے ہیں جان بھی خرچ کرتے ہیں اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اچھی اس کے پاس علم ہے علم دے کے لوگوں کو سکھا کے وہ خرچ کرتا ہے علم سکھا کے خرچ, خرچ کرتا ہے کل ہی میں نے ایک روایت پڑھی فرمایا کہ کیا مت ایک قیامت بندہ آئے گا افتبار کو بتا لگی بارگاہ میں تو اس کے نام ہے مال جو ہے نا وہ رکھے جائیں گے ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گنا گنا اس کے بڑھ جائیں گے نیکیاں اس کی کم ہوں گی اور اسے یقین ہو جائے گا بہت بڑا وہ بادل جو ہے وہ اس کے اندر نیکی نیکیوں گی نیکیوں والے پرڈے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں والے پرڈا بھاری ہو جائے اللہ تعالیٰ خود اس سے پوچھے گا بتا ان نیکیوں کو جانتا ہے وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جن لوگوں کو دین سکھاتا رہا تھا نا تیرے مرنے کے بعد لوگ عمل کرتے تھے وہ تیرے نام مال میں ہم درج کرتے رہے کوئی دین ہے جی اس لئے ہر بندہ کوشش کرے دین سکھائے لوگوں کو اتنا سیکھ کے جاتے ہیں چار باتیں باتیں لوگوں لوگوں کو کو سنا دیا کریں دو باتیں لوگوں کو ایک بات ہی سکھا دیا کریں ہو سکتا ہے بندہ عمل شروع کر دے وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے کہ نہیں سمجھ آیا اس کو بڑھائیں لوگوں کو گروپ میں شامل کریں لوگوں کو ترغیب دیں ان سے پوچھیں ہاں بھی آپ درس سن رہے ہیں آج کے در صاحب نے سنو تو سمجھ آیا آپ کو کیا سمجھ آیا آپ کو بتائیں جی پھر کیا جذبہ پیدا ہوا آپ کے اندر عمل کرنے کا یہ اس طرح کر کے لوگوں کو تشویق دلائے ان شاء جل بہت کار خیر یہ تو ہمارے مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا جب کھلے گی قیامت والدن تب پتہ چلے گا ہم کتنی بڑی خیر جمع کر کے آئے یا ہم نہ کرنے کی صورت میں کتنا ہم نقصان کر بیٹھے ہیں اللہ تبار کو جی دیکھیں کہ وہ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی کیونکہ جب بندے کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے نا تب وہ بندہ بکر بن جاتا ہے. جاتا ہے غور کرتا ہے جا کے پیسے آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے جائیں میں سوچوں گا میں آ گئے نا رب تعالیٰ سے غافل ہو گئے اب جب کچھ تنگی آ گئی تو تب بھی کہتے ہیں وہ یار ہاتھ تنگ ہے کیونکہ دے گی تم دسو ربتبار نے بتا مومن بندہ جو ہے نا پرہیزگار اس کے پاس زیادہ ہو تو بھی دیتا ہے کم ہو تو بھی دیتا ہے دونوں صورتوں میں دیتا ہے رب تبارک رفت بارک فرمایا اگلا وقت بھی بیان کیا ول کا غصے کو پینے والے غصے کو پینے والے ول آفین الناس حضرت موسل سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا تیرا محبوب بندہ کون ہے ساری دنیا کہتی ہے تو ہمارا محبوب ہے اور تیرا بھی تو محبوب ہوگا نا اللہ تعالیٰ نے محبوب وہ ہے جو بدلہ لینے پہ کادر بھی محبوب وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پسند فرماتا احسان کرنے والا ہاں؟ یعنی کہ ایک تو معاف بھی کیا کسی کی بدتمیزی کو اور ساتھ احسان بھی کر دیا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کٹھے سی لیے کیا ہے غصہ پی جائے معاف کر دے اور اس کے بعد فرمایا رب تبارک و تعالی نے الموسین اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو یعنی معاف بھی کر دیا ہے اسے اور پھر اس کے ساتھ احسان بھی کیا ہے دیکھی بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ میرے بڑے محبوب ہیں ایسے لوگ میرے بڑے پسندیدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جی مزید اور صاف بیان کیے متقی بندے کے کس کے بیان کیے یہ آپ سنیں گے نا آپ کو ایک حیرانگی بھی ہوگی ہمارے یہاں پرہزگار متقی کسے کا جاتا ہے ہمارے ہاں پرہزگار اسے کہا جاتا ہے جو بالکل کبھی اس سے گنا سرزد ہی نہ ہو وہ پرہیزگار ہے وہ پرہزگار ہے ہمارے نزدیک لیکن رفتارہ نے کیا فرمایا رفتار کو نے فرمایا کہ متقی وہ ہیں فعلوا اضافہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے کون ہے پرہزگار کون ہے متقی متقی بندہ ہے جب اس سے بے حی کا کام ہو جائے او ظالم یا اپنے آپ پر ظلم کر پہ پہلے تو بات قابل غور جو ہے وہ یہ ہے کہ فاحشہ بے حی کا کام ہو جائے ظالم انف اسم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو, تو بےحی کا کام, کر بے کا کام کرنا بھی تو اپنے آپ پر ظلم ہے نا الگ الگ کیوں بیان کی رفتہ مارکی نے تو یہ ذہن میں رہے کہ ایک گنا وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بندے کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے نماز کو چھوڑ دینا جو ہے نماز ترک کر دینا اس کا نقصان اس کی ذات پر ہے اس کی ذات تک ہے گار ہوا ہے وہ خود ہوا ہے نام میں مال میں لکھا, لکھا گیا ہے اسی طرح کر کے کوئی اور بھی لت بارک تعالیٰ کے حکامات میں کہیں بھی اسے کوئی کتا ہوئی ہے تو یہ ظلم اس نے اپنے آپ پر کیا ہے اس کے یہ ظلم اس کا متعدی نہیں ہے اس کا نقصان دوسرے تک نہیں پہنچا اور اسی طرح کر کے کوئی بندہ جو ہے نا ایسا کام کرتا ہے جس سے دوسرے کو بھی تکلیف ہو دوسرے کو بھی نقصان ہو فاحشہ جیسے لفظ آ گیا تو یہاں دونوں میں فرق ہو گیا خواہشہ میں اور ظالم الفظ میں کہ ظالم و انفظ میں تعلق گناہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے اور خواہشہ اور اس طرح کے باقی جتنے کام ہیں ان کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے جیسے بندہ جاتا ہے کسی کو تپڑ مار دے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا اسے نے دوسرے کو بھی تکلیف دیا ہے یا نہیں ایسا رب تبارک کو بتا رہے فرمایا جی اور کسی بندے سے بےحیئی کا کام ہو جائے او ظالم و انفسوم یا پھر اپنے آپ پر کر بیٹھے بندہ تو وہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے اکل سامنے جب تم سے گنا ہو جائے تو اللہ تبارک کا ذکر شروع کر دو اللہ تبارک سے تمہاری بخش پر دماغ اس کی برکت فرما دیتا ہے اور آگے فرما وہ وہ شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہ بلکہ رب کے نزدیک والا اللہ کے علاوہ کون ہے گناہ بچنے والا ہاں مومنوں کی شان یہ گنا کر کے اڑتے نہیں ہے اس پر معافی مانگان رشا فرماتے ہیں کہ ما اثر وہ بندہ گناہ پر اڑنے والا نہیں ہے جس سے گنا ہوا اور فوراً توبہ کر لے گنا ہوا فوراً توبہ کر لے آکل ایک دن میں چاہے ستر بار بھی گناہ کر کے توبہ کر لے نا وہ گناہ پہ اڑنے والا نہیں ہوگا بندے نے گنا کیا ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر اب پھر, شامت نفس کی سے پھر گناہ ہو گیا ہے تو پچھلی تو وہ نہیں ٹوٹی نہیں سمجھا رہا ہے مسئلہ پچھلی توبہ, اس کی باقی ہے. وہ توبہ نہیں کہہ سکتا کہ دل کے ساتھ اب پھر ہو گئے شامت نفس کی وجہ سے رفت بار کو لگے ہمرماتے ایک دن میں ایک دن میں ستر بار بھی کر لے گنا توبہ کرے مولا میں اب نہیں کروں گا لیکن پھر نفس کی جیسے پھر گناہ ہو گیا ہے یار کتنا کریم ہے رب یار. سبحان اللہ <تصفح> اب بھی یہ بھارے پڑتے پھرتے ہیں نامراد رفتار کو اتارنے کے شاخ وہ بھی پرہیزگار ہے بندہ جس سے گناہ ہو گیا لیکن وہ اڑے نہ توبہ کر لے بھوم یا لمون موم لوگ جانتے ہیں وہ بخشنے والا ہے اس لیے تو توبہ کر رہے ہیں نا اسی لیے تو توبہ کریں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان کا جزاء مغفرۃ من ربہم ما یہی ہیں وہ لوگ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے سبحان اه ان کے رب کی طرف سے کیا ہے جزا مغفرت ہے وہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیھا اور جنتیں ہیں ان کے لیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ نم اجر العاملین مالک نے کتنا سونا اجر دیا ہے مزدوروں کو یہ مزدوروں بن کے اللہ تعالیٰ کے لئے کام کر رہے ہیں یہ ہم مزدور ہیں نا مزدوری ہماری بھی کھاتے لگ جائے رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اجر بھی دے دیا پہلے شرائط بیان کی پریزگار کون ہے یہ شرائط پر پورے اترے ان کی جذاب بیان کر دی پھر رب تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمایا ونیم عجر العاملین ان مزدوروں کو کتنا سونا آ جا رہا ہے سبحان اللہ اکبر آگر تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا قد خلط اب پھر تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے قد خلط من قبلکم سنن سن فصیر و فلارد میں بہت سارے واقعات تم سے پہلے گزر چکے ہیں فصیر و فلارد تم بھی زمین میں چلو ذرا فن ضرو فکان عاقبت آ کے پھر تم دیکھو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے دین کو اس کی شریعت کو اس کے نبیوں کو جھوٹا کہنے والوں کو انجام کیا ہوا ہے اب دیکھیں نا جی بات شروع کہاں سے ہوئی ہے سود کی ممانت سے متقین کے اوساب سے اللہ تعالی کی راہ میں مال ختم کرنے سے اور بات کا انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے ربت بارکار نے گستاخوں کی بات کی جنہوں نے رب کے نبیوں کو رب کو جھوٹا کہا ہے ان کا انجام جو ہو وہ بھی جا کے دیکھو تا. یعنی اس سے بچتے رہنا تم اس گستاخی سے آپ کے سامنے کوئی بھی حدیث پاک کی عموماً لوگ کیا نہیں میں تو نہیں سنی آج تک میں تو پتہ ہی اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی قرآن حدیث میں دین بیان ہوا ہے وہ سارے تجھے پتہ ہے اچھا یہ بات کریں گے بھی وہی جو جاہل ہوں گے کون کریں گے جاہل ہوں گے وہ کہیں گے نہیں میں تک نہیں سنی بھی یہ ضروری ہے بھی تو عالم ہے کہ عالم تو نہیں ہے میں تو پھر تیرا سننا نہ سننا کی فرق سوڑنا ہے یا نہیں یار ڈاکٹر صاحب اتنے ہونگے بیٹھے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے پاس بندہ چلے جائے گوانی بولتے ہیں نہیں یار کیا ہے جہل کٹا کہتے نہیں کہتے اس کے سامنے نہیں بولتے مستری کیا دینا درخان کہتے یار دیوار یہاں پہ چار والی چار انچ والی بنے گی یا نو والی بنے گی کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں پتا بھی ہمیں کیا پتا بھائی بناؤ نہیں کریں گے تو موری صاحب نہیں جی پرسوں پیدا ہوئے کل ٹورنا سیکھے مسئلہ جی پاگل تو ویسے پگلے یار ذرا کچھ تو غور کریں یار مولوی صاحب نے کوئی عمر نہیں کی یار گی اس کی کوئی محنت نہیں لگی عجیب لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یار یہ بھی جب بیان کرے نا ہمارے علماء فرماتے ہیں ایمانداری والی بات ہے اولما فر بڑے بڑے بہت سے آزم ہو کے ان سے پوچھے گا یہ روایت آپ نے نہیں پڑھی میں نے نہیں پڑھی یہ نہیں کہا کہ ہے ہی نہیں یہاں کیا ہوتا ہے یہ ہے ہی نہیں جی ہے کسی تمہیں وہ خود فرماتے ہیں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں آکل کیا حادی سے مبارکہ کی کتابیں موجود ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کتابیں میں نے پڑھی ہوں یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہوں تو پھر میں انکار کیوں کروں بھائی یہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ ہاں السلام نے شاہ فرمایا فرمایا کہ جو لوگ میری بات کو جھوٹے کہیں گے نا ان کی سزا آخل صاحب نے خود بیان کی کسی کی بات کو کے منسوخ کر دے بندہ وہ تو جہنم جائے مفل من نار، وہ اپنا بنا لے. تو جو فرما دے کہ یہ میں نے کہا ہے اور یہ کہ منسوخ کر رہی ہے. اے؟ تو کتنا بڑا یہ بندہ اپنے آپ کو لانک بنا رہا ہے <تصحیح> <تصحیح> <تصحیح> اس لیے کوئی بھی بات شرح مبار کر کے پہنچے تو بندہ یہی کہ جی مجھے پتا نہیں ہے اس کا ہاں میں علما سے پوچھ لوں گا پہلے تو جس عالم کے پاس بندہ بیٹھتا ہے اس عالم پہ اسے اعتماد ہے وہ متمد بندہ ہے تو جو وہ کہہ رہا ہے چپر کے عمل کرے اس پر اگر نہیں بھی ایسی بات ہوگی اسے نیکی کا کام ہے اسے عمل کرنے کی اسے ثباب مل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اطا فرمائے گا چاہے وہ نا بھی ہو لیکن کام نیکی کیا ہے اس نے کرنا شروع کر دیا اس عالم کے کہنے پر اسے سے اجر مل جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا.